ربی شراحلی صدری و یسرلی امری وحل الرقدم لسانی آمین يا رب العالمین انسان کا ہر عمل تین دائروں سے ہو کے گزرتا ہے یعنی ہر عمل تین دائروں کا مجموعہ ہوتا ہے اس میں سے کوئی دائرہ بھی اگر نہ ہو تو اگلا دائرہ بےمانی ہو کے رہ جاتے ہیں یوں سمجھ لیں کہ بعد کے دو دائرے جو ہیں وہ پہلے دائرے ہی کی ایکسٹینشن ہے یا اس کا ری ایکشن ہے پہلا دائرہ علم یا معرفت کا ہے دوسرا دائرہ عربی کے لیے اس میں لفظ انفعال ہے اور تیسرا دائرہ واجب تجاہ العلم اور تجا الم حسب الفعال پہلا دائرہ علم کا دوسرا دائرہ کیفیت کا تیسرا دائرہ عمل کا آپ کو اپنے کسی عزیز کی یا ہمیں اپنے کسی عزیز کی کہ انتقال کی خبر ملتی ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے والد بھی ہو سکتے ہیں والدہ ہو سکتے ہیں بھائی ہو ہے خبر ملتی فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا یہ علم ہے اس کے بعد اس خبر کا ایک ریکشن ری ہوتا ہے انفعال آپ کے اندر ہی اندر زلزلہ آ جاتا بہت زیادہ تعلق ہوتا زلزلہ آ جاتا ہے شخصیت داواں ڈول ہو جاتی ہے آنسو آ جاتے ہیں ٹانگیں کانپنے لگتی ہیں یہ انفعال ہے بعض صورتوں میں دوسرے محسوس کر سکتے ہیں بعض صورتوں میں دوسرے محسوس نہیں کرتے لیکن بہرحال یہ اس پہلے علم کا لازمی نتیجہ ہے تیسرا دائرہ جو عمل کا اب آپ باغ دور شروع کر دیں یہاں ہے تو فورن پاسپورٹ کے چکر میں پڑ جائیں گے ٹکٹ کے لیے آپ باغ دور شروع کر دیں گے کہ جنازے میں پہنچ جائیں وہاں فون کریں گے جی جنازہ رو کے رکھنا جی تو پہلا علم انتقال کی خبر یہ علم ہے آپ کا رد عمل جو اندر ہی اندر ہوا یہ انفعال یہ دوسرا دائرہ اس خبر پر رییکشن اور تیسرا دائرہ الواجب تجا العلم جو آپ کے علم میں آیا ہے اس کے لیے آپ کی جو ڈیوٹیز ہیں اس کے لیے آپ کی تیاری آپ تو یہاں ہے نا جو وہاں ہیں ان کو جب خبر ملی تو کیا وہ باگ دور شروع ہو گئے کہ جی وہ چاولوں کے لیے جی وہ کفن کے لیے جی وہ قبر کی خدائی کے لیے جی اب ظاہر ہے وہ بیٹھ نہیں سکتے انہیں اس ماتم سے متعلق میت کو غسل دینا ہے جی وہ کسی ایسی جگہ میت رکھنی ہے زیادہ پبلک وہاں آ سکے جی سو چیزیں ہیں کہاں کہاں خبر دینی ہے کسی نائی کو دینی ہے جاؤ جی پہاڑی علاقوں میں جا کے وہ بےچارا دیتا ہے خبر اب جن علاقوں میں فون ہے وہاں فون پہ خبر دینی ہے تو واجب تجال علم یور ڈیوٹیز یور نالج جو آپ کو پتا چل گیا اس سے متعلق جو آپ کی ذمہ داری ہے اب وہ آپ نے کرنی اگر آپ وہ ذمہ داری نہ ادا کریں تو آپ کا علم آپ کے خلاف گواہ ہے آپ کا وہ عیب بن گیا جس کو پتا نہیں وہ تو اور بات ہے لیکن جس کو پتا چل گیا ہے تو اب اگر وہ اس علم سے متعلق جو اس کی ذمہ داری اگر ادا نہیں کرتا تو وہ علم اس کے خلاف ایک گواہی ہے اس کے خلاف ایک حجت ہے اس کے گلے کا پھندہ ہے اسی لیے حضور نے فرمایا القرآن حجت اللہ او علیکا قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں جھگڑا کرے گا لڑے گا محاجہ کس کو کہتے ہیں جھگڑے کو کہتے فائن ہاجو کا اگر وہ آپ سے سوال جواب کرے یہ جو کراس کوشچن ہوتا ہے اس کو محاجہ کہتے ہیں الحمد للہ جی ہا ج ابراہیم جو ابراہیم سے جھگڑا اس کا ڈائلگ ہوا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے رب کے بارے میں تو یا تو یہ تیرے حق میں رب سے ڈائلاگ کرے گا محاجہ کرے گا یا تیرے خلاف کرے گا یہ دو صورتیں تیسری کوئی صورت نہیں ہے یا قرآن آپ کے خلاف وہ ہوگا آپ کے حق میں ہم جب ہمارا جب کیس ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ہوشیار ترین وکیل ہے جو جج سے ڈرے نہیں اور بکے نہیں ہم وہ وکیل کریں اگر آپ پہل نہیں کریں گے تو دوسری پارٹی اس کو وکیل کر لیں اگر قرآن حکیم کو آپ نے اپنے حق میں وکیل نہ کیا تو یہ آپ کے خلاف ہو اسی لیے جب ہم قرآن ختم کرتے ہیں تو دعا کیا کرتے ہیں اللہ عمر لنا خجن یوم کیا میں اللہ کے احمد کے سے ہمارے حق میں ہمارا وکیل ہو ہماری سفارش کرے ہمارے لیے وہاں پہ یہ جو بھی دلائل دینے اس نے وہ وہاں پہ گئے تین دائرے علم کا دائرہ اس علم کے مطابق آپ کا انفیال آپ کا ریشن جو آپ کی ذات پر ہوتا ہے یہ یا محبت کی شکل میں ہوتا ہے یا نفرت کی شکل میں ہوتا اور تیسری بات اس انفعال کے مطابق ذمہ داری جو آپ پر عائد ہوتی ہے اس کو ادا کرنا یہ تین دائرے ہیں جن سے ہر انسان کا عمل گزرتا ہم کلمہ پڑھتے ہیں شہاداتین کلمہ صرف لا الہ الا اللہ کا نام نہیں ہے شہادہ تین کے مجموعے کا نام کلم ہے الا اللہ الح اللہ وہ اشد اللہ محمد اس کا نام کلمہ وہ جو صرف لا الہ اللہ وہ تحلیل ہے تحلیل دو آنکھوں والی ہے کے ساتھ لا الہ اللہ تحلیل جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے علم میں یہ بات آتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لا نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور بندے بندے ہیں اور رسول ہمارے علم میں آ گئی اس علم میں آنے کے بعد ہمارے اندر لازمن کچھ کیفیات آئیں گے جو آدمی بھی اس کو نئے سیرے سے پڑھتا ہے اس ذمہ داری کے ساتھ کہ اب مجھے اس سے متعلق ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے ہمیں تو میں کہا کرتا ہوں نا کہ ہمیں تو یہ پیدائشی مل گیا کوئی تکلیف نہیں کرنی پڑی کوئی سوچ سمجھ کے نہیں کرنا پڑا کسی نے پکڑایا ہم پکڑ کے چل پڑے اگر ہم نے ذمہ داری ادا نہ کی تو ہماری مثال اس گدے کی ہوگی جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں تو کتابیں لدی ہوئی تو گدا پروفیسر نہیں ہو جائے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مثال دیا مسل اللہ تھامل کا ماسل المار یا ان لوگوں کی مثال جن کو کتاب اٹھوائی گئی اس کی ذمہ داریاں ان کے ذمہ لگائی گئی پھر انہوں نے اس کو ادا نہیں کیا بس کتاب اٹھائے رہے وہ حافظ ہو گئے کتاب کے ان کا کماسل الحمار ان کی مثال گدے کسی ہے یامل وسفارا جو بوجھ اٹھائے پھرتا اب وہ بوجھ ہو گیا ان کا وہ علم جس کے مطابق عمل نہ تو جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو ایک انفعال ہوتا ہے ایک ریشن ہوتا ہے اس کلمے کے کوئی نتائج اندر ظاہر ہوتے ہیں یہ کیفیات ہوتی ہیں کمی بیشی ان میں ہوتی ہے وہ جو اندر انفیال ہے ایک ماں باپ کے سات یا آٹھ بچے ہیں ماں باپ کا انتقال ہوتا ہے تو وہ سارے بچوں پر ایک ہی جیسا ریئیکشن نہیں ہوتا اس کا خبر سب کو ملتی ہے کوئی زیادہ اثر لیتا ہے جو زیادہ اٹیچ ہوتا ہے جو زیادہ حساس ہوتا ہے جو زیادہ ان کے مقام کو سمجھتا ہے اس پہ زیادہ اس کا ریشن ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میرے جنت کے دروازے بند ہو گئے لہذا وہ زیادہ اس کا اثر لے گا بر نسبت اس کی جس کو کوئی احساس ہی نہیں یہ کون تھے میں کون ہوں میرا ان کے ساتھ ناتا کیا ہے تو ایک اولاد پر بھی حالانکہ اگر دیکھا جائے تو خون کا رشتہ ایک ہے کہ جینیٹیکل جو ان کا آپس کا انٹریکشن ہے وہ ایک ہے لیکن اثرات کیفیات الگ الگ اب اللہ ہمارا بھی الہ ہے ابو بکر سے دیگر رضی اللہ تعالیٰ کو بھی الہ تھا رشتہ دار نہیں تھا ان کا بھی الہ ہمارا بھی الہ محمد مستفی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی رسول تھے ہمارے بھی رسول ہیں لیکن جو کیفیات ہیں ان کی اور ہمارے کلمے کی الگ الگ جو ہمارے عمل میں کمی ہے وہ کیفیات کی وجہ سے امپیئر کم ہے ہماری کیفیات کی لہذا بڑی ہیوی مشین نہیں چلا سکتے سٹارٹ ہیں ہم جیسے گاڑی اسٹارٹ ہوتی ہے لیکن جب دیر لگائیں تو بند ہو جاتی ہم سٹارٹ ہیں میں بھی پڑتے ہیں تصبیہ لیکن جب بھی غیر لگتا ہے لمبے پڑ جاتے ہیں لمبے پیر بڑے پیارے الفاظ ہیں یہی الفاظ ہیں بحی اللہ دینا ذاکیل القم فروفی سبیل اللہ کل تم ایمان والو تمہیں کیا ہو گیا جب بھی تمہیں کہا جاتا اللہ کی راہ میں نکلو لمبے پیرے ہو اسکل تمہیں اردو میں ترجمہ کرتے ہیں زمین کی طرف بوجل ہو جاتے ہو ہماری زبان میں ترجمہ کرتے ہیں لمبے ہی پیر آنے زمین کے ساتھ چمٹ جاتے ہو زمین تمہارے پاؤں پکڑ لیتے ہیں اصل جو چیز ہے جو فرق ہے وہ کیفیات میں اور عبادات جس چیز میں اضافہ کرتی ہیں وہ کیفیات یعنی عبادات نماز پڑھنے والے کا کاد اونچا نہیں ہو جاتا نماز پڑھنے سے بندہ موٹا کوئی نہیں ہوتا نماز پڑھنے سے نوکری نہیں ملتی نماز پڑھنے سے ڈرائیونگ لائسنس نہیں مل جاتا نماز پڑھنے سے کیا فرق پڑتا حج کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے روزہ رکھنے سے کیا فرق پڑتا ہے زکات دینے سے کیا فرق پڑتا ہے کیفیات امپیئرس کرنٹ زیادہ ہو جاتے ہیں جب کیفیات زیادہ ہوں گی تو عمل زیادہ ہو. عمل میں اگر کمی ہے تو کیفیات میں کمی یہ کیفیات ان خیال ہماری ذات کے اندر نمازیں روزے حج اللہ کے کسی کام کے نہیں یہ اللہ کے کسی کام کے یہ کس لیے ہیں؟ نمازوں میری نمازوں سے فائدہ ہوتا ہے آپ کو اور آپ کی نمازوں سے فائدہ ہوتا ہے مجھے اگر یہ فائدہ یہاں نہ ہو تو قیامت کے دن اس نماز کو اللہ ڈسون نہیں کرے گا اس کو اون نہیں کرے گا ڈسون کر دے گا اس کو قبول نہیں کرے گا فرما ان سلا تنہران الفاشن اللہ کیا کرتا ہے اللہ بھی روکتا ہے ان اللہ مربل والے انفاشاہ ولمنکر وین ہا انفاش چاہے ولمنکر اور نماز کیا کرتی ہے ان سلا تنہا انفاشاہ ولمنکر اللہ بھی ڈنڈے سے نہیں کرتا نماز بھی ڈنڈے سے نہیں کرتی اللہ بھی حکم دیتا ہے یہ نہیں کرو یہ اور نماز بھی بندے کی اگر نماز ہو تو اس کے اندر حیا پیدا کر دیتا فیات بدلی ہو جاتی خود بخود اس کو اندر حیا آتی ہے یہ جگہ میرے مناسب نہیں ہے مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے اسی لیے انہوں نے فرمایا لم اگر تیرے اندر حیا نہیں ہے تو پھر جو مرضی ہے کر تجھے کوئی چیز اب روک نہیں سک تیرا ٹائرا ٹوٹا ہی تو روکتی ہے اسی لیے کہا کہ حیا ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ ہے ایک سیکشن ہے تو نماز روزے زکاتے یہ معاشرے میں ان کا اثر اگر نہ ہو تو اللہ کا ان سے کوئی کام نہیں سنورتا ہے. یہ اللہ کے کسی کام کی نہیں ہے اللہ ان سے بے نیاز ہے ایک قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے سارے اگلے پچھلے جن انسان آسمان والے زمین والے ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں تو اس سے میرا کوئی نفع نہیں اور اگر تمہارے اگلے پچھلے سارے آسمان والے زمین والے جن اور ملائکہ سارے مل کر ایک فاجر فاسق شخص کے دل کی طرح ہو جائے میرا کوئی نقصان نہیں ہے اے آدم کی اولاد تم ابھی میرا نفع نقصان کرنے کے مقام پر نہیں پہنچے ہو یہ نمازیں تمہارے اپنے لیے وہ ایک مثال دیتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھا اس کی کوئی چیز ہو گی جو بڑی عزیز تھی اس تمام نوکروں کو غلاموں کو اس نے کہا کہ جی وہ چیز ڈھونڈو اور جو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو میں انعام دوں گا اور خلط دوں گا اور فلاں فلاں ڈھونڈنا شروع ہو گئے سارے لگے رہے بارہ لے غلام کو مل گئی وہ بڑا خوشی خوشی آیا اور اس نے دوسرے غلام بڑے شرمسار گردنے نیچے جکائے ہوئے کھڑے تو اس نے کہا تمہیں کیا ہوا ہے؟ تم نے ڈھونڈا تم نے طلب کی محنت تم نے کی مشقت کی صحیح کی ملا کسی ایک کو جب چیز ایک تھی تو ایک کوئی ملنی تھی نا وہ ملنا جو ہے یاست جو ہے وہ تو امرے حادثہ ہے ایک حادثاتی امر ہے کسی کو بھی مل سکتی تھی یہ اتفاقا اس کی سید پر چلا گیا اس کو مل گئی تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اب وہ جس کو ملی تھی وہ بولا اس نے کہا سرکار تو پھر میرا کمال کیا مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے مجھ میں اور ان میں کیا فرق بادشاہ نے وہ چیز اٹھا کے زمین پر ماری توڑ دی اس نے کہا تم میں اور ان میں یہ فرق تھا صرف تمہارے اور ان کے اندر صرف اس کا فرق تھا نا اور اس کی میرے نزدیک کوئی اہمیت اصل جو چیز ہے وہ ہے تلب سی وانسا یا حسوفا اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مرشد نے اپنے مرید سے کہا کہ جڑی بوٹیوں کا رس اس جنگل میں جتنی جڑی بوٹیاں سب کا رس اکٹھا کرو لگ پڑا کچھ عرصہ لگ گیا بہرحال وہ بوتل بھر لی اس نے بوتل بھر کے جب وہ چلا تو مرشد کے پاس پہنچنے والا تھا ٹھوکر لگی اور اس کے ہاتھ سے وہ بوتل گر گئی ٹوٹ گئی وہ ارک سارا ضائع ہو گیا اب وہ رونا شروع ہو داڑے مار کے روئے آخر پیریڈ لگا ہوا تھا کوئی سال دو سال لگے ہوئے تھے بوٹیوں کا ارک لینا کوئی معمولی کام نہیں تھا اس نے کہا میرے مرشد میں تو لٹ گیا برباد رو رہا ہے داڑے مار میری زندگی کی صحیح ساری ضائع ہو اس کا مرشد مسکرار ہے اس نے کہا میری جان پر بنائی ہے میری زندگی کی کمائی ضائع ہو گئی ہے اور آپ مسکرار ہیں اس نے کہا نہیں ضائع نہیں ہوئی سمجھنے میں فرق تیری زندگی کا مقصد حاصل ہو گیا ہے تیرے دل کا جو امرت رس ہے نا وہ نکلا۔ جو سب جڑی بوٹیوں کی جان ہے وہ جی ترے آنسو ہے نا یہ جو نکلے ہیں اصل میں یہ مطلوب تھے صحیح ضائع ہوئی تو دکھ ہوا یہ نمازیں یہ روزے یہ ساری ہم جو صحیح کرتے ہیں جب آدمی سے گناہ ہو جاتا تو بندہ پھر روتا ہے نا اس سے پتا چلتا کہ میں نے بڑی محنت کر کے اللہ کا تقرب حاصل کیا تھا اور اس گناہ نے مجھے دور کر دیا تو میرے تو وہ امرت رس جو ہے وہ جڑی بوٹوں والا وہ نمازوں اور روزوں والا وہ تو ضائع ہو گیا اس پہ وہ روتا ہے اس کے نتیجے میں جو آنسو حاصل ہوتے ہیں نا جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہو تو تیرے حصے کی جہنم کی آگ کو بجھا دینے کے لیے کافی اصل مقصود وہ ہے دل نرم نہ ہو تو حج کا کیا فائدہ اللہ تعالی نے حاج کو کوئی وہاں ڈیکوریٹ تو نہیں کرنا اپنے عرش کے ساتھ تو نہیں اس نے لگا اگر دل نرم نہ ہو اگر معاشرے کو اس کا کوئی فائدہ نہ ہو ایک حدیث ہے حضرت نا ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جو آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص وہ اس کو روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں یا تی الناس سے زمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تی عال زمان لوگوں پر ایک دور ایسا بھی آئے گا یا حک جو اگنیا انا سے لنزاح امیر لوگ تفریح کے لیے حاج کیا کریں گے آپ جائیں نا تو وہاں لکھا منتظہ آئین الفائدہ منتظہ ہوتا ہے تفریح گاہ تفریق کے لیے آج کیا کریں گے وہاں اوسات ہوں اور درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے آج کیا کریں گے دس پندرہ بندے جوڑے گاڑی تیار کی چلو اس میں سے کوئی دس ہزار بچ بھی جائے گا آج بھی ہو جائے گا اگنیا نذا امیر آدمی تفریح کے لیے کریں گے جس طرح آدمی کا شوق ہوتا ہے اس کے گیرج میں زیادہ گاڑیاں کھڑی ہوں تاکہ ٹور رہے اسی طرح وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہاں اسٹار لگے ہوں زیادہ حجوں کے تو یہ بھی ٹھیک ٹھاک امیروں در نیک آدمیوں میں فخر کرنے کے لیے کیا چیز ہے گاڑیوں سے تو فخر نہیں کر سکتا وہ تو اس نے کسی اور کام کے لیے رکھے یہ نیک لوگوں میں جب بیٹھے گا تو وہاں بھی اس کی گردن تنی ہوئی ہوگی بھائی اتنے آج کی ہیں یہ تو اغنیہ کا کام ہو گیا اوسا تو ہم درمیانے درجے کے لوگ سفید پوش لے جا تھے وا ہم ان کے کاری ان کے اولا ماہ لر ریاکاری کاری اور لوگوں کو دکھانے اور سنانے کے لیے ہر سال کھلبلی مچی ہوتی ہے ان کو لینے کے لیے بھی جو ریلوے اسٹیشن پہ پبلک آتی ہے ڈھول باجے لے کے اور ہار لے کے اگنیا تفریح کے طور پر کریں گے درمیانے درجے کے لوگ تجارت کے لیے آج کریں گے قرا او جو علماء ہیں وہ ریاکاری کے لیے جتنے حجوں کا لگا ہوا ہوگا اتنا دبدبا زیادہ ہوگا وفق را او اور ان کے غریب لوگ سوال کرنے کے لیے مانگنے کے لیے آج کیا کریں چار کیٹیگریز اور وہ آج کل وافر مقدار میں پائی جاتی حج کوئی کھیل تماشا نہیں حج میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ انسان کی زندگی بنانے میں حج کا ایک کلیدی کردار ہے اتنی ہائی پوٹینسی ہے کہ زندگی میں صرف ایک بار کافی ہے. پرانے جو حکیم وغیرہ ہوا کرتے تھے ان کی دوائیوں کا فائدہ تو ذرا لیٹ ہوتا تھا دس دن پندرہ دن مہینہ لگ جاتا تھا لیکن وہ بیماری کو جڑ سے نکال دیتے وہ جو آپ کو سمٹمس نظر آتے ہیں وہ اس کی وجوہات کا سراغ لگا کے اس کو ٹھیک کرتے تھے پھر زمانہ تیز رفتار آیا لوگ اتنا صبر نہیں کر سکتے تھے وہ, وہ ڈاکٹر چاہتے ہیں جو اسٹیروئڈ کے انجیکشن لگائے اور کہیں جی جناب انجیکشن اس نے لگایا اور بخار ٹوٹ گیا یہ کیسا ڈاکٹر ہے تین دن ہو گئے دوائی کھا رہے ہیں اور علام نہیں آتے دادا وہ انجیکشن والے کے پاس لوگ جانا شروع ہو دوائیاں تھی پہلے دن میں تین بار دی صبح اور دوپہر شام پھر پتہ چلا کہ پوٹینسی ہائی کر دی گئی اب صبح اور شام کوئی کافی پھر پتہ چلا کہ سرکار اب تو وہ آ ہے کہ صرف ایک ہی کافی دنیا چاہتی ہے کہ وہ فورن اس چیز کو لے جس سے اسے فوراً آرام آ نماز کی میں نے آج کیا تھا یہ پانچ خوراکیں ہر دن جمعہ سات دن کے بعد اور حج رمضان سال کے بعد ایک دفعہ حج پوری زندگی میں ایک بار اتنی ہائیسٹ دو اس میں اگر آدمی شعور کے ساتھ کرے ہمارے یہاں مسئلہ یہ بن گیا کہ اگر قرآن و حدیث سے مطالعہ کیا جائے تو ہمیں حج کے احکام صرف چند صفے پر آ جاتے ہیں لیکن اس پہ جب وہ فکی مسائل کے ردے چڑھائے گئے تو کہا یہ گا کہ یہ عوام کی سہولت کے لیے کیا گیا ہے لیکن وہ کتاب سے دیباچہ موٹا ہو گئے آپ اس کو جتنا پڑھیں آدمی کو گریں لگتی چلی جاتی حج کار کے سیکھنے والی چیز یہ وہاں جا کے سمجھ لگتی ہے یہاں جتنا بھی سمجھائے جو آدمی وہاں جاتا ہے اسے پڑتا چلتا کہ جہاں جو اس نے نقشہ بنایا تھا جس کو اس نے یہاں مشرق میں رکھا تھا اپنے تصور میں وہ وہاں مگر میں نکلا تھا نقشہ ہی الٹ ہو جاتا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اماموں کا امام ہے امام اعظم فقہ میں امام شاف رحمت اللہ علاقہ تھا اگر کسی نے فقہ کو لینا ہے تو وہ امام ابو حنیفہ کے در کا محتاج ہے اسے یہاں جانوئے تلمت سے طے کرنے پڑیں گے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے تو ملے گی انہوں نے جب آج کیا تو وکی کو وہ کہتے ہیں وہ بھی امام ہے کہ مجھ سے پانچ غلطیاں ہوئی ہیں آج میں امام ابو حنیفا رحمۃ اللہ علیہ سے اور مجھے ایک حجام نے بتایا نماز اور حج یہ دیکھ کر کرنے والی چیزیں لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نماز اس طرح نہ سکھائی ہے نہ صحابہ سے سوال کیا کہ تم کھڑے ہو جاؤ اور اس کے فرض سناؤ اور تم کھڑے ہو جاؤ اور اس کے واجب سناؤ اور تم کھڑے ہو جاؤ اس, جا اس کی سنتیں سناؤ اور تم کھڑے ہو جاؤ اس کے مستحبات سناؤ کسی میں کوئی غلطی ہے بتا دیا کہ اس کو اس طریقے سے کرنا تو آپ نے کیا فرمایا سلو کمار آئی تمونی وسلی اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو تو نماز کی ابتدا دیکھنے سے ہوئی ہے اور آج تک دیکھنے سے ہی ہوتی ہے بچہ جب کتاب پڑھنے کے قابل ہوتا ہے تو وہ نماز پڑھ چکا ہوتا ہے وہ تو ماں باپ کو دیکھ کے پڑھتا ہے وہ رکو کرتا ہے ساتھ رکو جھک کے دیکھتا ہے بھی رہتا ہے اب میرا باپ کیا کرے گا میری ماں کیا کرے گی اس کے مطابق وہ پڑھتا ہے تو نماز کی ابتدا نماز جو ثابت ہے وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے ایک حدیث سے چاہے وہ بخاری کی ہو یا مسلم کی نماز ثابت کوئی نہیں ہے نماز پوری پہلی تکبیر تحریمہ سے لے کر تسلیم تک کسی حدیث میں نہیں آئی حدیثوں کے ٹکڑے جوڑے گئے کسی میں حضور نے کسی صحابی کو ٹوکا کسی کو بتایا کسی وہ اس طریقے سے کی گئی اصل نماز جو ثابت ہے وہ تواتر سے ثابت صحابہ نے حضور کو دیکھ کے پڑھی تابین نے صحابہ کو دیکھ کے پڑھی تبہ تابہ نے تابہ کو دیکھ کے پڑھی ہم نے اپنے باپ کو دیکھ کے پڑھی تواتر سے ثابت کانٹینیوٹی ہے اس کے اندر کوئی دور ایسا نہیں گزرا کہ سارے لوگ نماز چھوڑ بیٹھے ہوں اور بعد والوں کو نئے سرے سے سیکھ کے مولوی صاحب سے پڑھنی پڑی ہو یہی معاملہ حج کا حضور نے فرمایا خزو انی مناسککم مجھے دیکھ کے اپنے حج کے مناسک سیکھو تو وہ مناسب چند ایک ہیں لیکن اتنی اتنی موٹی کتابیں تیار ہو گئی ہیں کہ بندہ جب حج کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حج سے زیادہ فکر مسائل کی پڑ جاتی ہے توجہ ادھر اس کا ادھر نہیں بنتی کہ وہ اندر کیفیات تبدیل ہو جائیں وہ حرم کی فکر کرے اسے یہ فکر میں کیا کروں گا پتہ نہیں کیا ہو جائے گا دم پڑ جائے گا وہ دو دو تین تین بار پوچھتا ہے کسی سے اچھا جس مولوی سے پوچھتا ہے وہ پچھلے والے کا رد کر کے صاف کر کے اپنا ڈال دیتا کنفیوز ہو جاتا ہے پچھلے مولوی نے یہ کہتے جب یہ مولوی یہ کہتا وہ مناسق چاند ایک اور اس کا بہترین طریقہ یہ کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں جو لوگ ہیں ان سے سیکھیں آپ جو فیلڈ میں بیٹھے ہو اب کتاب ہے میں عام طور پر ریفرنس اسی سے آسان فکر سے لیتا ہوں یہ اس سے زیادہ بہتر کتاب فکر سننا ہے لیکن اس میں شارٹ کٹ میں بتایا گیا ہے کہ ڈمی جوار سواری سوار ہو کر کرنا افضل ہے یہ نماز میں بھی جتنے تفرقات ہیں نا آپس میں پڑے ہوئے یہ مسجدیں رجسٹرڈ ہوئی ہیں یہ نماز کے فرائض پر نہیں ہوئی ارکان پر نہیں ہوئی یہ فضائل پر ہوئی ہیں کہ افضل کیا ہے رفع یا دین افضل ہے یا نہ کرنا افضل ہے یہ افضلیت کی بات ہے اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا یہ نماز کا روکن نہیں ہے انگلی پوری نماز میں ہلانی ہے یا ایک دفعہ اٹھا کے رکھ دینی ہے اس کے نماز کے ہونے نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں آپ سینے پر یا ناک پر باندھنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑتا چھوڑ بھی دو تو نماز ہو جاتی ہے یہ نماز کے ارکان شامل نہیں ہے یہ ساری مار دھار اور ہمارے مولویوں کی آپس میں وہ جو دڑوچ لگی ہوئی نا ان کی وہ ساری فضائل پر افضل کیا ہے اس افضل نے آپس میں مسئلے رجسٹر کروا دی ارکان پہ کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہتے ہیں کہ سوار ہو کر رمی جمار کرنا افضل ہے کسی کا باپ بھی اب سوار نہیں ہو سکتا ادھر جانے ہی نہیں دیتے وہاں اب سواری اونٹ پہ تو نہیں کرے گا گاڑی پہ سوار ہو کے جائے گا جانے دیں گے وہ لڑنا شروع ہو جائے کتاب اپنی نکال کے جاؤ سان فکا میں لکھا ہوا ہے سوار ہو کے تم کون ہوتے ہو میرے دین کا بیڑا گر کرنے والے یہ تو دینی مسئلہ ہے میں سوار ہو کے جاؤں گا اچھا عمرے میں ہو سکتا ہے سوار اس لیے کہ خالی ہوتا ہے لیکن عمرے میں رمی جمار کوئی نہیں اچھا یہ بھی ہے کہ نشیبی جگہ میں کھڑے ہو کر مارنا افضل ہے پل بنا دیا برابر بندہ گٹنے ٹیک کے مارے اس سے پتا چلتا کہ آپ ایک جگہ مسجد میں بیٹھ کے مسائل لکھ دیں یا آج سے ہزار سال پہلے کے پکڑ کے لکھ دیں اور آج کی سچویشن وہاں جا کے نہ دیکھیں کہ کیا ہے ان پہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا تو آپ آج ہی کو کنفیوز کر دیں وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ فیلڈ کے لوگ ہیں وہاں کا ہجام بھی زیادہ جانتا ہے جس سے امام ابو نفا رحمت اللہ علیہ نے پوچھا اس لیے کہ وہ موقع پر موجود جو بھی حالات کے مطابق کنورژن ہوئی ہے مسائل کے اندر اور اجتہاد ہوا ہے وہ موقع پر فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ان کے پاس ہے ہمارے یہاں تو چاند بھی دوسرے تیسرے دن جا کے نکلتا ہے عرفہ ہو جاتا ہے ساری دنیا ٹی وی پر بھی دیکھ لیتی ہے کہ آج یوم عرفہ ہے آج حج ہے ہمارا حج بھی دوسرے دن اگلے جاؤ بڑا لیٹ پہنچتا ہے اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم جب وہاں جائیں تو پہلا یہ بات ذہن میں لے کر جائیں کہ ہم امتحان دینے جا رہے ہیں امتحان میں یا بندہ پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے اور حج کے اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن حج کے بعد ہوتے ہیں آپ پیپر دے کے چلے آتے ہیں وہاں مارکنگ ہوتی ہے مائنس پلس ہوتا ہے آپ نے کمایا کیا اور یہاں جھگڑے وگڑے کر کے چھوڑ کے کیا گئے ہو سکتا ہے الٹا آپ کا ڈیبٹ نکل آئے جو نمازیں یہاں پڑی وہ بھی وہاں دے کے آنی پڑے ہیں گئے تو تھے نا ہم ایک ہی لاکھ لینے لیکن یہ یاد رکھیے کہ وہاں بدیوں کا میٹر بھی جو ہے نا وہی اسی ریٹ پر لگا ہوا ہے ہرم کا گنا بھی یہاں کے گنا سے لاکھ گنا بڑا ہے فلاں رسا والا فسو والا جدال فی الحج یہ نیکیوں کو کھا جائے گا تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں مائنس بھی ہوتے ہیں پازیٹو بھی ہوتے نیگیٹو بھی ہوتے مثبت بھی ہوتے ہیں منفی بھی ہوتے ہیں. میرا شام کو در سے وہاں اسلامی ثقافتی مرکز میں انشاءاللہ اسی موضوع پہ بات ہوگی اس کو ہم وہاں پہ کریں گے لیکن بہرحال اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور یہاں سوسائٹی میں ان کو باقاعدہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لے کے آیا یا جو پاس تھا وہ بھی دے کے آیا آپ تمام جب کرتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا موٹی موٹی کتابیں لیے ہوئے آگے آگے ایک بندہ پڑھ رہا پیچھے پورا گروہ چل رہا اس کے اس میں ایک تو حرج یہ ہوتی ہے کہ چونکہ اس پورے گروہ نے ایک دوسرے کو پکڑا ہوا ہوتا ہے لہذا وہ لوگوں کو تتر بتر کر دیتے پھیلا دیتے ہو وہ دہرا رہا ہے پیچھے یہ دہرا رہے ہیں عام لوگوں کو چھوڑیں اربوں کا بھی یہی حال ہے ارب بھی اس کے پیچھے پیچھے لگے جن کی مادری زبان ہے اللہ تعالی نے زبانوں کو اپنی نشانی کہا ہے یہ میری آیات وہ ہمارا رب ہے ہماری زبان جانتا ہے طواف کے دوران اپنی دعا مانگے حضور سے جو دعا ثابت ہے وہ صرف ربا نہ آتے نہ دنیا ہسن وا فلاق رہتے حسن, حسن واقع بننا باقی لوگوں کی اپنے مسائل پر چھوڑ دیا ہے جس کا جو پرابلم ہے وہ اس کے مطابق دعا کرے ہسپیٹل آپ جاتے ہیں جس کی لات کو درد ہے وہ اپنا پاؤں آگے کرتا ہے جس کے کان کو درد ہے وہ کان آگے کرتا ہے جس کو خارش ہے وہ, وہ علاج کرواتا ہے جس کے گلے میں درد ہے وہ علاج کراتا ہے سارے کو ٹانگ پہ پٹیاں بنوا رہے ہوتے ہیں. تم بیمار ہو ڈاکٹر کے پاس گئے ہو اپنی تکلیف آگے رکھو نا اپنی زبان میں رکھو پشتوں میں رکھو سمجھتا ہے پشتو پنجابی میں رکھو سندھی میں رکھو بلوچی میں رکھو بنگالی میں رکھو مدراسی میں رکھو وہ تمہارا رب ہے وہ ساری زبانیں سمجھتا ہے اپنے مسائل اس کے سامنے اپنی زبان میں رکھو وہاں توتے مت بنو پہلے شوت کی دعا دوسرے شوت کی دعا تیسرے شوت, شوت, شوت کی دعا جسے کل ولہ یہاں نہیں آتا بوڑھا ہو گیا دعا قنود یاد نہیں ہوتی وہ شوت کی دعائیں یاد کرتا پھرے گا جو مولوی صاحب نے بنائی ہوئی ہیں صفا کی دعا مروا کی دعا الگ الگ یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ بندہ پڑھ نہ سکے اور ساتھ در مولوی کو دے کے کرائے پر لے دعا کروانے کے اپنی زبان میں انہیں پتہ یہ مانگ لے گا وہاں پہنچ گئے ہو اپنی زبان میں کرو سرائکی میں کرو ہندی میں کرو جس لقب سے اسے چاہو پکارو نیلی چھتری والا بولو کالے گھر والا اسے بولو پالن اس کو بولو سونے ربا اس کو جو مرضی آ وہاں بولو وہاں شرک کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی شرک نہیں بیت اللہ کا غلاف ہاتھ میں آ جائے تو سمجھو آقا کا دامن ہاتھ میں آ گیا آج کچھ لے کے ہی جانا دل کی بات کر کے ہی جانا اسے آگے اس سے بعد کوئی مقام نہیں اپنی بات اپنی زبان میں رکھو رب کے ساتھ اس کے لیے فارمولا یہ دیتے ہیں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ تم دعا مانگو مختلف دعائیں آزما کے دیکھو جس دعا پہ شرع صدر ہو جائے تمہیں زبان کھل جائے اس دعا کو پکڑ لو دعائیں پڑھو مانگو مانگتے رہو ریپیٹ کرتے رہو جس دعا پہ تمہاری زبان کھل جائے شرع صدر ہو جائے اس دعا کو پکڑ لو ریپیٹ کرو اپنی زبان میں مانگو یہ سمجھ تو شاید عربی میں مانگنے سے زیادہ سواب ہوگا یا اللہ صرف عربی سمجھتا ہے اور اس کے لیے ہماری زبان کے لیے اس نے ٹرانسلیٹر رکھنے ہیں وہاں پہ ہماری زبان اس کی پیدا کرتا ہماری زبان اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی واختلاف و اختلاف السناط تمہارے رنگوں کی ورائٹی اور تمہاری زبانوں کی ورائٹی اس کی آیات میں سے ایک آیات وہ تو یہ پسند کرتا ہے کہ تم اس سے اپنی زبان میں بات کرو آپ کو ہے ہمیشہ اپنی زبان سے آدمی بات اس کے ساتھ کرتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے اگر آپ کسی بچے کو دیکھیں گے کسی کو دیکھیں گے اس کے ساتھ اس کی ماں تو وہ دوسروں کے ساتھ ہو سکتا ہے انگریزی میں بات کرے عربی میں بات کرے لیکن اپنی ماں کے ساتھ اپنی مدر لینگویج میں بات کرے وہی بات جہاں بے تکلف ہوتا ہے وہی بات رکھتا پھر یہ مت کہو کہ اللہ بس تیری مرضی ہے دے یا نا نہیں مرضی کیوں وہ تمہیں مرضی کی کیا بات وہ تو بے نیاز ہے نا وہ اپنی مرضی سے تمہیں کیوں دے وہ تو یہ پسند کرتا ہے مرضی پہ تو فرشتے لگے ہوئے نا تیری مرضی جس کو سبحان اللہ پہ لگا دیا جس کو الحمد اس نے ایک مخلوق پیدا کی تھی جو اسرار کرے جو مانگے جو روئے جو ضد کرے بچے کیا کرتے ہیں بچے لوگ کیوں, کیوں کہتے ہیں جی بچے رونے ہوتے ہیں بچہ ضد کرتا باہو نہیں نہیں جی یہی لینا اچھا یہ لے لو نہیں جی یہی لینا ضد کرو اس کے ساتھ اچھا مانگو اس کے خزانہ میں کوئی کمی نہیں ہے سے قدسی ہے کہ ساری مخلوق ساری مخلوق آسمان والے اور زمین والے ساری مخلوق جو اول یوم سے پیدا ہوئی آخر یوم تک پیدا ہوگی بیک وقت سوال کرے اور میں ان سب کو ان سب کا سوال دے دوں منہ مانگا دے دوں تو بھی میرے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی مار کے اٹھاؤ تو سمندر کا پانی کم ہو جاتا یہ تو جو غریبی اور امیری اس نے بنائی ہے دنیا کا نظام چلانے کے لیے بنائی ہے اس لیے نہیں بنائی کہ اس کے خزانوں میں کمی ہے لہٰذا لوگوں کو اس نے غریب پیدا کیا کچھ کو دیتا ہے کچھ کو نہیں دیتا یہ تو دنیا کا نظام چلانا ہے ہم اگر بھوکے نہ ہوتے تو یہاں کیوں آ کے بیٹھے ہوتے جی ہم بھی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے وہاں اپنی ویلی میں نہ بیٹھے ہوتے تو یہاں کیبلیں کون بچھاتا ہے یہ پولز اور یہ سڑکیں کون بناتا ہے یہاں کی عمارتیں کہاں سے بنتی فرمایا ولاؤ باسا تلا اور رض کا ہی لا بغاؤ فی الض اگر پروردگار اپنے سب بندوں کا رزق کھول دے تو زمین میں بغاوت پھیل جائے ولاقی یونزل و بکاداری معیشہ ہمارے آزمے کے مطابق دیتا ہے زیادہ ایزانہ ہو جائے ہم مجبور ہیں دادا کرنا پڑ میں کئی بار مثال دیتا ہوں کہ جو آپ کے کہنے سے قبلے کی طرف رخ نہیں بدلتا ٹیکسی سے باہر آ جائے نا مسجد میں اور آپ اسے کہیں گے کہ یہ آپ کا قبلہ صحیح نہیں ہے تھوڑا سا ادھر کر لو کبھی بات نہیں مانے گا لیکن ٹیکسی میں ہوتا تو آپ چٹکی بجاتے ہیں کیوں آ کے بریک مارتا ہے مال چاہیے اسے. غریب ہے اس لیے غریب رکھا ہے تاکہ وہ تیری بات مانے لکھتا خیزا کم بادن سکھ رہی سخریہ تاکہ تم ایک دوسرے کو کابو رکھو ورنہ میں بھی رانی تو بھی رانی کون بھرے گا پانی تو مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے جب مانگو تو کھل کے مانگو اللہ تعالیٰ کے لیے نمک کی ڈلی اور کسی سلطنت کا تاج دونوں برابر یہ مت سمجھو کہ اللہ یہ کیسے کہ یہ بہت بڑی چیز ہے رب سے مانگو وہ ہماری نظروں میں بڑی ہے رب کی نظروں میں بڑی کوئی نہیں اس کے لیے نمک کی ڈلی اور تاج دارا جو ہے وہ برابر ہے تو ایک تو یہ بات کہ دعائیں صفہ مروا کی دعائیں تو آ دعا کریں اس سے پروردگار ہماری اما حاجرہ نے جو سہی کی تھی اس سہی کے بعد تو نے وہ ابدی چشمہ جاری کر دیا جس کی برکت اور جس کی خیر دائمی ہے اے اللہ میری صحیح کے نتیجے میں میرے کردار کا وہ چشمہ پھوٹے جو میرے بعد بھی پھل دے صحیح ہے نا اب وہ عربی دعا میں زبان یار من ترکی او من ترکی نمیدانم پتہ ہی کوئی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں تو جب آدمی کو پتہ ہی نہ ہو کیا کہہ رہا ہے تو سگی ماں بھی عمل کوئی نہیں کرتی بخار چڑھتا ہے نا بچے تو رات کو پھر جو وہ اول فول بکتا ہے ہماری زبان میں کہہ رہے کہ ہے تو وہ اس میں پانی بھی مانگے کوئی اور چیز مانگے تو ماں کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ بار دفعہ تنگ آ گئے منہ پہ مار بھی دیتے سونے, سونے دیتا تو تمہیں پتہ ہی نہیں مانگ کیا رہے ہو تو وہ کبھی بھی وہ فریکوینسی نہیں آتی وہ تڑپ نہیں بندے میں آتی جو اپنی زبان میں آتی لہذا اپنی زبان میں مانگو سے جب یہاں سے تیاری ہو تو کیفیات اس طرف کی دھیان اس طرف لگ جائے وہاں پہنچو پہلی بار جو کیفیت ہوتی ہے وہ آپ اس کے بعد ہزار حج بھی کریں ہر بار کم ہوتی ہے کبھی وہ پہلے والی نہیں ہوتی پہلے حج میں غلطیاں بھی بہت ہوتی ہیں لیکن وہ جو اس بھول پن میں مزہ ہے نا بندے کے اس بھولنے میں اور اس میں اس کے ڈر میں آپ پتہ نہیں کیا ہوگا پتہ نہیں کتنے دم پڑ گئے ہوں گے وہ جو ساری فکریں ہیں ان کا جو مزہ ہے وہ اپنی جگہ پہ بعد میں آپ جتنے بھی کر لیں وہ کیفیت آپ پر پہلے حج والی کبھی نہیں آتی اللہ کے رسول صرح سلم کے یہاں پہلی جب آپ حضری دیتے ہیں وہ پہلی دفعہ کی کیفیت کبھی بھی نہیں آتی بلکہ آپ ایکسپرٹ ہوتے چلے جاتے آنکھیں بند کر کے پورے مدینے کا نقشہ بتا دیتے ہیں آپ. تو بھولنے کا سوال ہی کوئی نہیں پیدا وہ کہتا ہے نا وہ نعت لکھنے والا کہ پھر ہم جان بوجھ کے وہاں پہ بھٹک جائیں گے ہم جا کے مدینے پھر واپس نہیں آئیں گے تو وہ جو پہلی بار کا بھٹکنا وہ مزے بعد میں کوئی نہیں ہوتے بعد میں یہ ہے کہ بھٹکوں ہوں کو رستہ دکھایا جا سکتا آپ اس کیفیت سے گزرے ہیں نا منا میں بہت سارے ایک جیسے خیمے ہوتے ہیں پڑھا لکھا آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے ہمیں عربی بھی آتے ہیں لیکن اس کے باوجود خیمہ ڈھونڈنے میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے جو پاکستان سے آئے ہوئے جنہیں ہیں جنہیں نہ عربی آتی ہے نہ اردو آتی ہے سے صرف پنجابی بولتا ہے پٹھانا صرف پچتو بولتا اردو بھی نہیں کو صرف فارسی بولتے ان کو پکڑ پکڑ کے پہنچانا یہ بہت بڑی بات ہے کے بارے میں پہلے بھی غالباً میں نے ذکر کیا تھا کہ یہ شہر جو مینا کا شہر ہے یہ وسوسوں کا شہر ہے اصل امتحان مینا ہے آپ کو پتہ ہے مینا میں مکان میں سارا کچھ ہے لگژری مکان ہے لیکن آباد صرف چار دن ہوتا ہے وہ سال اور وہ چار دن جیسے کمرہ امتحان کو کھولتے ہیں وہ ایگزامیشن حال ہے چار دن امتحان ہوتا ہے چار دن کھلتا ہے وہ اور وہ وسوسوں کا شہر ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شیطان نے اپروچ کیا تھا حضرت حاجرہ کو بھی اپروچ کیا تھا حضرت اسماعیل کو بھی اس نے اپروچ کیا تھا وسوسوں کا شہر ہے تزبزب کا شہر ہے ہر موڑ پہ ہر خیمے میں ہر باتھ روم کے سامنے ہر کولر کے سامنے ہر وہاں جو کینٹین بنے اس کے سامنے ایک دوسرے کو لوگ مار رہے ہوتے عجیب کیفیت ہوتی ہے اس کی یعنی خود آدمی جب واپس آتا ہے مینار کے دودھ سے نکلتا ہے تو پھر ایک دوسرے سے معافیاں مانگنی شروع کرتے ہیں یار پتا نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا ہے وہ شہر ایسا شہر ہے کہ وہاں بہت سارے لوگوں کا ریورس گیٹ ریورشن ہوتی ہے بقا دوں مقام پہلے ہوتا ہے چھٹی ہو جاتی ہے. آپ جب ٹرافی میچ ہوتا ہے تو پہلی جو ٹرافی آپ کے پاس ہے وہ آپ ریفری کے پاس جمع کروا دیتے ہیں. اب جو جیتے گا وہ لے کے جائے گا جن کے پاس پہلی ٹرافیاں ہوتی ہیں نا وہ وہاں جا کے جمع کروا دیتے ہیں آرام باندھ کے اب تو جو کامیاب ہوگا وہ لے کے جائے گا دوسرا وہیں چھوڑ کے آئے گا جیسے جوتا وہاں نہیں ملتا چھوڑ کے جائیں اندر تو واپس آئے تو نہیں ملتا اسی طرح یہ ٹرافیوں کا حال بھی ہوتا ہے بہت سارے اہل اللہ جو ہے وہ اس کو حج کو یاشی یا تفریح کے طور پر نہیں لیتے تھے بڑا سیریس معاملہ تھا انہیں پتا تھا کہ جب تک تو یہاں ہیں جو ہے پلے ہے جیسے بھی ہیں لیکن جب وہاں جائیں گے تو یا تو لے کے آئیں گے یا جو پاس ہے وہ بھی وہاں دے کے آئیں گے یہ کیسیات کی بات ہے حج میں کیفیات تبدیل ہونی چاہیے اگر نہیں تبدیل ہوئی اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق تبدیل نہیں ہوا کا مطلب حج سے لیا نہیں اور اگر لیا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے دے کے آئے تیسری کوئی کیفیت نہیں ہوتی یا فیل ہو گئے یا پاس ہو گئے جی حقوق العباد بعد چونکہ وہاں بندوں سے زیادہ ہمارا رابطہ ہوتا ہے قدم قدم پر قربانی بس میں جاتے ہوئے گاڑی میں جاتے ہوئے کوئی بندہ بیمار ہو گیا عام طور پر ہوتا کیونکہ خوراک بدلی ہو جاتی ہے رستے میں ہوٹلوں کی لیتے ہیں وہاں کے ہوٹلوں کا معیار بھی یہاں والا نہیں پاکستان والا معیار ہے وہاں تو فوڈ پائزننگ ہو جاتی ہے لوگوں کو لوگوں کی مدد کریں گاڑی رکتی ہے دور کے پانی اگر بال بچے دار لوگ ہیں آپ بیچلر ہیں آپ کے ساتھ بال بچہ نہیں ہے باغ دور کے پانی لے ہیں چاہے لا کے دے دیں ان کو کوئی گاڑی کا اور کام ہے فوراً آپ دوڑیں آپ یوں سمجھیں کہ اس سروس کو دیکھا جا رہا اس کے آپ کو نمبر ملیں گے اور پوزیشن بنانے میں نمبروں کا بڑا کام حکوقل باد جیسے یہاں آپ وہاں سے جب آپ پلٹ کے آئیں گے اتنی وہاں پہ یہ ریہرسل ہونی چاہیے حقوق باد کی آپ لائن میں لگیں آپ کو پتا ہے کہ میں ابھی صبر کر سکتا ہوں آپ کو اپنا تو پتا ہے کہ بھائی اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی میں ابھی پندرہ منٹ صبر کر سکتا ہوں بیس منٹ سبر کر سکتا ہوں لیکن دوسرے بندے کا تو آپ کو کوئی پتا نہیں ہو سکتا اس کا پیشاب نکلنے والا بیچارے آپ اس کو کہیں کہ جی آپ جائیے اس کا دل خوش ہو جائے گا جس نے مومن پر سرور کو داخل کیا قیامت کے دن پر وردگار اس کو خوش کر دے کتنی بڑی بات یعنی بندے کا خوش ہونا آپ اسکول سے بچے ڈراپ کر کے آ رہے ہیں آپ دیکھتے ہیں کہ گاڑی والا بچے ڈراپ کرنے جا رہا ہے تو آپ کے تو پہنچ گئے نا ٹھکانے پر آپ ریلیکس ہو گئے آپ کو پتا کہ وہ بچارہ جلدی میں ہے اسے جا کے اتارنا ہے بچوں کی اسمبلی ہونے والی ہے آپ اپنی گاڑی کو روکنے کو دے رہے آپ آ رہے ہیں اگلی گاڑی جو ہے لوڈ بھی ہے اور وہ نیچے سے بلندی کی طرف آ رہی ہے آپ اوپر سے نیچے جا رہے ہیں تو آپ بریک لگا لیں اس کو نکلنے لیا آپ وہ جو سائڈ والا یو ٹرن والا کٹ ہوتا ہے اگر آپ اس کے ساتھ میں ہیں اور آپ کو پتہ ہے بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ایک گاڑی کا وقفہ چھوڑ کے مزے سے کھڑے ہیں فون پہ باتیں کر رہے ہیں کوئی خبریں سن رہے ہیں پتہ نہیں کیا کرے گانا سن رہے ہیں اگر وہ دو فٹ آگے ہو جائے تو پیچھے اتنی جگہ نکل ہے کہ دس گاڑی اندر جا سک احساس کوئی نہیں نا بے حس لوگ تھوڑا سا گاڑی کو آگے کر لیں پیچھے وہ یو ٹرن والا جو گیپ ہے اس میں اتنا گیپ ہو جائے گا گاڑیاں جائیں گی پیچھے تو لوگ ہارن بھی مار رہے ہیں جگہ بھی آگئے لیکن وہ نہیں لیں گے ہاں یونیفارم دیکھ لیں تو پھر تو وہاں تے ہر ایک جہاں سے آپ کو کوئی کہتا اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ وہاں جھگڑا مت کرو کہ نہیں جی میں پہلے آیا ہوں میں صبح سے بیٹھا ہوا ہوں میں رات تین بجے سے بیٹھا ہوں. جب کوئی کہتا نہ اٹھو یہاں سے کوئی آپ کو تنگ کرتا ہے آپ واٹ سے اٹھ جائیں آپ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی اور جگہ نماز پڑھانا چاہ وہ سیڑھیوں پہ جگہ ملتی ہے وہاں پہ الٹا سیدھا سیدا کر لو یہ سمجھو رب مجھے یہاں سیدا کروانا چاہتا ہیں سیدا بھی تو نصیب کی جگہ ہوتا ہے حج میں قربانی قربانی حج میں قربانی قدم قدم پر چاہیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی دی تھی یا نہیں دی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قربانی دی تھی یا نہیں دی تھی حضرت حاجرہ نے قربانی قدم قدم پر وہاں قربانی ہے ایک وقت چاہے نہ ملے کوئی بات وہ کہتے نہیں جی ہم نے پیسے برابر دیے ہوئے ہیں میں چاہے پیتا نہیں ہوں ویسے چائے میں پیتا نہیں ہوں لے کے گرا دوں گا لیکن پیسے تو میں نے بھی دی ہوں مجھے یہ چائے کیوں نہیں دیتا گاڑی سروس یہ لے گئے بیٹری میں بھی پانی پورا ہے آئل جو ہے وہ کلچ والا بھی پورا ہے اور بریک والا بھی پورا ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ ڈالو اور وہ کہتا بھائی جگہ نہیں کہتا نیچے گرنے دو میں نے پیسے دیے ہوں پیسے دیئے بھائی تم ڈالو نیچے گرنے دو یہی ذہن وہاں پر وہاں تو قربانی ہے مکے میں بھی مدینے میں اپنا آپ ختم کرنا ہے یہ بندہ جب واپس آئے گا تو معاشرے کے لیے بڑا فائدہ مند ہوگا لیکن جو وہاں بھی اکڑا رہا رستے میں بھی اکڑا رہا بعد بات جو کہتا ہے حج خلی ولی جب جھگڑا ہوتا ہے نا تو پہلی جو بات کہتے ہیں اس لیے کہ روکا ہوا تو آج نہیں ہوتا نا وہ آج کی وجہ سے تھوڑا سا اپنے آپ کو اس نے پکڑا ہوا ہوتا ہے اگر کہتا خلی ولی آ جائے آؤ سامنے آؤ نکلو بھائی تو جس کو تم وہاں خلی ولی کر کے آئے ہو کس منہ سے قیامت کے دن مانگو گے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مکان چھوڑ گئے تھے مکے میں پیچھے آپ کے ماموزات جو لوگ تھے انہوں نے قبضہ کر لیا واپس آئے اللہ کے رسول تو آپ نے خیمہ لگایا مکے میں کسی گھر نہیں گئے تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول حالانکہ حضور نے مکہ فتح کیا تھا مکے کا ہر گھر حضور کا گھر تھا فاتے تھے نا حضور اپنے گھر چلیں آپ نے میرا گھر کہاں ہے میرا گھر تو فلاں نے قبضہ کر لیا انہوں نے ان کہا اللہ کے رسول اب تو آپ فاتے ہیں پھر نہیں میں بھی نہیں گیا تم بھی اپنے گھروں کو مت جاؤ میں کیوں پھر ہم اللہ کے سودا ہم تو یہ بیچ چکے ہیں اللہ کو اللہ دینو خریج مندی جو اپنے گھروں سے نکالے گئے ان کے لیے یہ ہے یہ ہے یہ ہے آپ نے فرمایا ہمارا تو سودا رب سے ہو گیا ہوا ہے اب ہم کس منہ سے اس کو واپس لیں گے حضور نہیں گئے مکے میں حضور مکے کے سٹیزن نہیں تھے لہذا حضور نے منا میں قصر نماز کی حضرت عثمان نے گنی جلا میں جب دوسری شادی کی اور وہاں گھر خرید لیا مکے میں تو وہ مینا میں چار رکتیں پڑھتے تھے حضور کا دو رکتیں پڑھنا سابت کرتا ہے کہ حضور نے مدینے کی سٹیزن شپ جو ہے اس کو مینٹین رکھا مکے کی نہیں لی کسر کیا کتنی بڑی قربانی ہے کس کو نہیں پیارے ہوتے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منا کی طرف سے مکے میں داخل ہونا بہت پسند فرم. جب بھی داخل ہوتے تھے منا کی طرف سے داخل اس لیے کہ وہاں حضور بکریاں چلایا کرتے وہ اس کی ایک گھاٹی حضور کو کی پہچانی ہوئی اس کے ساتھ حضور کا بچپن وابستہ تھا اس کے باوجود حضور نے قربانی دی وہ قربانیوں کی سرزمین ہے وہ دینے کی سرزمین ہے تو اصل چیز ہے کیفیات اس میں تبدیلی آتی ہے جب کیفیات میں تبدیلی آتی ہے تو عمل میں تبدیلی آتی ہے اگر کیفیات خراب ہو جائیں تو عمل خراب رہے ممکن ہی نہیں کہ کیفیت خراب ہو اور عمل درست میں پہلے آج کر چکا ہوں ہر عمل کے تین دارے ہیں سب سے پہلا معرفت علم دوسرا کیفیات اس علم سے متعلق آپ کے اندر ایک ریشن ہوگا کہ یہ کون ہے کیا تھا اس نے میرے اوپر کیا احسانات کیے ہیں وہ ایک پور اور اس کے بعد عمل ہوگا آپ کو پتا چلا فلاں آدمی کا انتقال ہو گیا یہ آپ کے نالج میں آ بات اس کے بعد آپ کو پتا چلا یار یہ ہمارے ساتھ ہوتا تھا بڑا اچھا دوست تھا یہ گاڑی بھی ہمیں ادار دے دیتا تھا یہ فلاں کام بھی کرتا تھا فلاں بھی کرتا. اس کا جنازہ یار ضرور پڑھنا ہے فوراً فون کرتے ہیں یار کب جنازہ ہوگا مجھے بتانا ہے یہ عمل ہے اس لیے کہ آپ کی کیفیت اور کسی آدمی کا اگر آپ کو کوئی احساس ہی نہیں ہوا تو آپ بعد میں کہیں گے کہ یار پتہ نہیں چلا جنازہ کب ہوا میں بتایا نہیں کیا. عبادات کیفیات میں تبدیلی لا کے رب کے ساتھ آپ کے تعلق کو جوڑتی ہیں اس لیے کہ رب تو ہے بے نیاز وہ اتنا بے نیاز اس کو کہتے ہیں دی ڈیوائن کھدائی خدائی بے نیازی اتنا بے نیاز ہے کہ وہ ہماری دعا کا بھی روادار نہیں یعنی آپ کسی سے خوش وہاں پر کوئی اگر احسان کرتا ہے تو آپ اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں کیسے یار اللہ تعالی برکت دے اللہ تعالی آپ کو درجات عطا فرمائے اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اللہ آپ کی روزی میں برکت دے اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو صحت آفر نہ رب جب احسان کرے آپ پر کرتا ہے قدم قدم اس کا ہر احسان ہمارا اگلا سانس یہ بتاتا کہ رب کا احسان ہے تو آپ رب کو یہ نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ تیرے اقتدار کو اسی طرح سلامت رکھے نہیں نہ سکتے رخ تو لے گا شکر کا جو جذبہ ہے رب کوئی خدمت آپ سے نہیں لیتا یہ نمازیں نمازیں ہمارے لیے ہیں رب کے کسی کام کی نہیں میں نے کہا یہ تو کیفیات پیدا کرتی ہیں جب کیفیت پیدا ہو گئی رب کا احسان اور اس کے شکر کا آپ کو احساس ہوا تو نہ رب آپ کو آپ کھلا سکتے ہیں نہ رب کو دعا دے سکتے ہیں نہ رب کو پہنا سکتے ہیں نہ رب کی کوئی اور خدمت کر سکتے ہیں نہ اس کا گھر تعمیر کر سکتے ہیں کہ آپ جا کے جناب بہلی تو اس کے لیے کوئی باغیچہ بنا دیں پھول کے رنگ برنگے لگائے نہیں کیا کریں اس کے بندوں کے وہ کہتا ہے غریبوں کو بھوکے کو کھلا دو میں سمجھوں گا تو نے مجھے خلا. میں یہ سمجھوں گا یو تیمون تام و و اسیرا ان نمانو تیمو یہ میں آپ کو نہیں کھلا رہا لہٰذا میں آپ سے شکریہ کبھی روادار نہیں میرا آپ پر کوئی احسان نہیں اب اگر وہ پلٹ کے اس کے ساتھ برا بھی کرے تو اسے غصہ نہیں آئے گا اس لیے کہ اس نے اس کے ساتھ اچھا کسی اور کے لیے کیا تھا اس کے لیے تو کیا نہیں تھا بزرگ کو پہلے جو بات کہے گی تھی کیا ولاکثر احسان اس لیے نہ کر کے زیادہ کیا جائے اس نیت سے مت کر ہم نیکی کرتے ہیں جب پلٹ کے ہمارے ساتھ نیکی نہیں ہوتی تو پھر ہم نیکی والا جو ہے وہ سوئچ مین سوچ ہی آپ کر دے سانوں کیڑی ضرورت ہے تو بندے سے نیکی کی آپ نے توقع رکھی کیوں تھی آپ تو رب کے لیے کر رہے تھے